الحمدللہ الحمد للہ وقفا وسلم اما بعد ہجرت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے تیرہ سال گزر جانے کے بعد نبوت کے تیرہ سال اور معراج کے تیسرے سال تین سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دیا اور آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ آ گئے ہجرت کا معنی اور اس کی دو قسمیں ہم نے بتائی ہجرت ایک خاص تھی اور ایک عام ہجرت ہے اس کو پہلے سمجھیں مکان اور جگہ کے اعتبار سے ہجرت دو قسم کی ہے ایک ہجرت خاص تھی اور ایک ہجرت عام ہے خاص ہجرت مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا ایک مخصوص حکم تھا مخصوص مقام کے لیے فتح مکہ کے پہلے ایک عرصے تک یہ حکم تھا کہ جو انسان جہاں مسلمان ہوتا ہے عرب کے اندر اگر وہاں اس کے لیے دین پر چلنا دشوار اور مشکل ہے تو ہجرت کر کے وہ مدینہ طیبہ آ جائے اور یہ سلسلہ فتح مکہ تک برابر رائج رہا لیکن ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی علیہ سراط السلام نے اعلان کر دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح ہے اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہجرت خاص تھی جو اس زمانے کے لیے اس کا وقت ختم ہو گیا اور ایک ہجرت عام ہے وہ عام ہجرت کیا ہے جو قیامت تک باقی رہے گی وہ یہ کہ انسان اگر کسی ایسے مقام پر ہے جہاں وہ اپنی دین پر قائم نہیں رہ سکتا اور اسلام کے جو شائر ہیں خود اعلانیہ طور پر اسلامی آکام ہے ان پر عمل کرنا ناممکن ہے نہ نا آپ دے سکتے ہیں نہ جمعہ ہو, سکتی ہے ہو سکتا ہے نہ عید ہو سکتی ہے نہ مسجدیں آپ بنا سکتے ہیں اگر ایسے حالات ہیں اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہے جہاں یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں جانا فرض ہے جہاں آپ کو دین پر چلنے کے لیے بالکل خلی آزادی ہو جہاں آپ دین پر قائم رہ سکیں اور اسلامی شاعر, شاعر جو ہیں ان کا آپ اظہار کر سکیں جمعہ جماعت عید رمضان اذان مساجد قربانی یہ شاعر اسلام ہیں شاعر کا قائم کرنا ضروری ہے جسے پتا چلے کہ ہاں یہ ان مسلمان یہاں ہیں یہ ہجرت جو ہے یہ قیامت تک باقی رہے گی اور اس میں کبھی اگر کوتاہی کسی نے کیا تو انسان مجیب اور گنہگار ہوگا ہجرت کی تین قسمیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہجرت کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک واجبہ دوسری مستحبہ اور تیسری ایک مباح اور افضل آپ کہنے جائز شکل اگر آپ ہجرت نہیں کریں گنہ نہیں ہوں گے واجبہ کب ہے یعنی ہجرت واجب کب ہوگی اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں آباد ہیں چاہے آپ کی کتنی بھی جائیداد پراپرٹی سب کچھ ہو لیکن وہاں اسلام پر عمل کرنا شاعر اسلام کا قائم کرنا ناممکن ہے کفر شرک اہل باطل اتنا غالب ہیں کہ آپ کو نہ مسجد بنانے کی اجازت دیتے ہیں نہ اذان دینے کی نہ جمعہ پڑھنے کی نہ مساجد بنانے کی نہ روزہ رکھنے کی نہ عید کی اگر ایسے حالات ہیں آپ کے ساتھ تو ایسے موقع پہ ہجرت کرنا آپ کے لیے واجب ہے اگر ہجرت نہیں کریں گے تو انسان اللہ تعالی کے گنہگار ہوگا چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورت النسا کے اندر ساتھ رمایا ان الدین توفا الملا ایک تو انفسین خالو فیما کنتم قالوا کنہ مسدافین فی الارض قالوا الم تک ان ارد اللہ واسع فتحا جروفی ہے جہنم و ساط یہ <مَسِيرًا> بہت بڑی دلیل ہجرت کے واجب ہونے پر دیکھیں انسان کے لیے اپنی دین کی حفاظت اور دین پر قائم رہنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے ہر وہ چیز جو دین کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو ترق کرنا ضروری ہے رب العالمی نے فرمایا ان الدین توقع ملا اکتھا جن لوگوں کو فرشتے جب روخ قبضہ کرتے ہیں دینوں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے فرشتے روح قبضہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں فیم کن تم یہاں کیا کر رہے تھے تم اللہ موت کے وقت فرشتے ہوما کن تم یہاں کیا کر رہے تھے کیا؟ کیوں یہاں تم ٹھہرے تھے کیوں نماز نہ پڑھی اذان کیوں نہ ہوئی عید کیوں نہیں پڑھا جمعہ تم نے کیوں نہیں پڑھا رمضان کو روزے کیوں نہیں رکھے یہ سارے عمل کو تم نے نہیں کیا تو کہیں گے کہ کن نام اس سداسی نہ فی الدے اس ملک میں ہم بہت کمزور تھے کافروں کے مقابلے کی طاقت نہیں ان کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی اس لیے نہ ہم کبھی مسجد گئے نہ نہ جمعہ پڑھے نہ عید پڑھی نہ رمضان کو رودا رکھا نہ قربانی کی بس یہ ہمارے لیے مجبوری تھی اللہ اکبر فرشتے کیا کہیں گے الم تکن اردال واح سے حاضروفی ہاں کیا دنیا میں یہی ایک جگہ رہنے کی تھی کتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی تھی ہے تم ہجرت کر کے کیوں نہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں تو اپنی دین کو قائم کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ نے فرمایا فا ما واہم جہنم یہی لوگ ہیں جن کا تھکانہ جہنم ہے وہ سعت مسیرا بڑا برا ٹھکانا ہے آپ لوگوں نے سن لیا اب بات بالکل واضح ہے کہ انسان اگر اپنے ماں اولاد وطن بنگلے جائیداد پراپرٹی کی محبت میں ہے گرچھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دین پر آزادی نہیں عمل کرنے کے لیے میں نے کہا شائر شائر نہیں قائم کر سکتا اعلانیہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا شاعر نہیں قائم کر سکتا تو اس کے لیے ہجرت واجب ہے اور ہجرت کر کے جائیں ایسے جگہ پر جہاں دینی آزادی ہو اور ادانیہ طور پر اسلامی شہر کو قائم کر سکے یہ ضروری ہے اللہ نے فرمائے ہاں و ملدانا جدیلا ہاں اگر کوئی ایسے بوڑھے کمزور بچے عورتیں ہیں کہ جو وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے جانا بھی چاہتے تھے لیکن نکلنے کے کوئی سبیر ان کے لیے نہیں تھی بیچارے افسوس کرتے رہے جمعہ آیا تو بڑی فکر اپنی مجبوریاں یاد کرتے ہیں روتے ہیں واق اگر نکلنے کا وہاں سے جانے کا ہجرت کا کوئی راستہ ان کے لیے ہموار نہیں اور نہ کافی جانے دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اب ان کے لیے مجبوری تھی فولا اس اللہ یا افغان ہوں تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا چونکہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے اللہ رب العالمین نے صورت ان کے اندر ایسے تمام لوگوں کو خطاب کیا اور ان ایسے لوگوں کو مخاطب کیا اور اعلان کیا کہ لوگوں میرے بندو میری عبادت کرنے میں شریعت پر قائم رہنے اور شاعر اسلام کے قائم کرنے میں اگر تمہیں رکاوٹ ہے جہاں تم رہتے ہو وہاں یہ تمام چیزیں تم قائم نہیں کر سکتے اور اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے تو زمین بڑی وسیع ہے تمہیں وہاں سے نکل جانا ہے سورہ انکبت کیا ہے اللہ نے فرمایا یا عباد ال بانو اے میرے محبوب بندو جو ایمان لائے ہو لیکن یہاں ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر چلنا شاعر کو کیا قائم کرنا ناممکن ہے تو ان ارضی زمین ہم نے بہت وسیع بنائی ہے تم نکل جاؤ ایسے علاقے میں جا کے آباد ہو جہاں, کی, جا, جہاں تمہیں آزادی ہو عیا یا فابدون اور وہاں جا کر کہ تم میری عبادت کرو یہ آزاد ہیں نبی علیہ السلاۃ اللہ تعالی نے قرآن میں نادل کی اور اسی کی روشنی میں کہا گیا ہجرت ایسے موقع پر واجب ہے اگر انسان ہجرت نہیں کرے گا وہیں رہ گیا تو اللہ تعالیٰ کیا مجرم ہوگا اور جہنم کا مستحق ہوتا ہے امام بگوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو آلات ہیں نازل ہوئی ہیں کچھ لوگ مکے میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کیا ہجرت نہیں کیا اور ایمان والے تھے لیکن ہجرت نہیں کیا اور دین پر عمل بھی نہیں کر سکے کچھ ان پر دنیا کی محبت بیوی بچوں کی محبت جہاں تو پراپرٹی کے چھوٹنے کی فکر اور محبت غالب آئی اپنے آپ کو مجبور بنا کر کے وہیں آباد رہے مکے میں اور دیکھتے تھے کہ سارے لوگ جن کو دین کی فکر ہجرت کر کے جا رہے ہیں لیکن وہ وہیں رہ گئے اور انہیں کے بارے میں آیت نازل کی اور یہ لوگ کافر نہیں تھے جو وہاں رہ گئے تھے کافر نہیں تھے ایمان والے تھے کیونکہ اللہ نے ان کو ایمان والوں سے یا عبادہ آمنو کہہ کر کے خطاب کیا اس کا مطلب ایمان والے تھے لیکن ان کو جو سزا ملی اس بنا پر کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی واجب ترک کیا ہجرت کرنا ضروری تھا لیکن انہیں ہجرت نہیں کی سنت حدیثوں کے اندر بھی اس ہجرت کا متعدد حدیث میں اللہ رسول نے تذکرہ کیا ہے اور رغبت دلائی ہجرت کرنے کی اور یہی ہجرت ایسی ہے جس کے متعلق نبی علہ سراساں فرمایا لا ال ہجرتوں ولا تن کا تیرا توب تومس مگر نبیسرف صاحب نے شاط روایا لا تن کا تے ہجرت ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ توبہ کا دروازہ نہ بند ہو جائے ہجرت ہمیشہ انسان اپنی دین کی خبر لے ایسے علاقے میں جائے نہیں جہاں دین محفوظ نہیں اور ایسی علاقے میں آباد نہ ہو اس جگہ کوئی چھوڑ کے نکل جائے جہاں رہنے میں دین پر قائم رہنا اس کے لیے ناممکن ہے اور شاعر کا قائم کرنا اس کے لیے محال ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تن کا تے ہجرت یا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک ہجرت انسان کے لیے ضروری ہے ولا تن قَتِعُ <وَعَى> اور توبے کا دروادہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگئے توبہ کا دروازہ بند اب ہجرت کا دروادہ بھی ختم و بند ہو جائے گا اور پھر کسی کو ہجرت کرنے کی نہ اجازت ہوگی نہ اس کے ہجرت قابلے قبول ہوگی تو انسان کو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے جان مال ہر چیز کی قربانی کرنی پڑے گی یہاں تک ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے تاکہ دین اپنا محفوظ رکھے اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب سے فرمائے اکول اکو لہٰذا فر اللہ من الزم بھی مات ہو